اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے ان سو حاجتوں میں سے تین تیس حاجت دنیا کی اور ستر حاجت آخرت کی اللہ تعالی پوری فرماتا ہے کوشش کیجئے کل جمع المبارک کثرت سے دروشریف بلکہ آج جمعرات اور شب جمع روز جمع یہ بہت ہی مبارک گھڑیاں مبارک لمحات ہوتے ہیں ان میں بطور خاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کے ذاتِ اقدس پر دروش شریف پڑھ کر زیادہ سے زیادہ برکات اور فیوز کو حاصل کیا جائے اور کثرت سے درود پاک پڑھ کر ان شاء اللہ جب ہم درو شریف کی کثرت کریں گے اللہ تبارک و ہماری خطاؤں کو ہماری غلطیوں کو گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا اور ساتھ ساتھ ہماری مشکلات بھی آسان فرمائے گا ہماری نیک مرادیں اور حاجتیں بھی پوری فرمائے گا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ شان نزول میں ہمارا موضوع سورہ فاتحہ کی اہمیت سے متعلق چل رہا تھا اور آج یہ بطور خاص ایاک نعبد و ایاک نستعین آیت مبارکہ اس پر انشاءاللہ العزیز آج ہم گفتگو کریں گے سورہ فاتحہ قرآن مچید فرقان حمید کی وہ مبارک صورت ہے کہ جس کے متعدد نام ذکر کیے گئے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ بیس سے زائد تفسیر میں اس کے نام اور پندرہ نام تو عمومی طور پر تفاسیر کے اندر اس کے بیان کیے گئے ہیں یہ <تصفح> <تصفح> مبارک صورت جسے ام القرآن سورہ شافیہ سورہ وافیہ سورہ کنز سورہ سعال سورت, سورت الصلاد کہا جاتا ہے اور اس سورت الشفا بھی کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اس سورہ مبارکہ سے شفا بھی ملتی ہے یہ سورہ مبارکہ نماز میں بھی بار بار تلاوت کی جاتی ہے اور سورت مبارکہ نماز کے اندر پوری ہی تلاوت کی جاتی ہے اس لیے اس کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری ہی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کچھ حصہ سورہ کا تلاوت کیا جائے اور کچھ حصہ ترک کیا جائے جیسا کہ عام طور پر کسی اور سورت کا آدھی صورت پڑھ لی جائے یا اس کی تین آیات پڑھ لی جائے یا کچھ حصہ اس کا پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ سورج مبارکہ وہ کہ جس کو رکھت کے اندر پوری ہی صورت اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ حاضر ہوئے اور آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم میں آپ کی امت پر جہنم کے طبقات کے حوالے سے بہت پریشان تھا یعنی مجھے یہ غم لاحق تھا کہ جہنم کو دیکھتا ہوں اور دوسری طرف آپ کی امت کے حوالے سے مجھے یہ غم لاحق تھا لیکن جب اللہ تبارک تعالی نے یہ سات آیتوں والی سورہ مبارکہ آپ کو عطا فرمائی اور یہ نازل ہوئی سورہ مبارکہ تو مجھے اس سے اطمینان حاصل ہوا کہ ان سات آیات کی برکات سے وہ سات جہنم کے طبقات کو کفل یعنی تالے لگیں گے یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو اس سے محفوظ فرمائے گا تو یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ کو تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تعلیم عطا فرمائی ہے اور بطور خاص ایک صحابی کو یعنی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر آواز دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ بعد میں نماز کے بعد حاضر ہوئے تو انہیں آپ نے سورہ فاتحہ کی بطور خاص جو ہے وہ تعلیم ارشاد فرمائی اور سورہ فاتحہ کے بارے میں اس کے مقام اور اس کی فضیلت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا سور فاتحہ کی ان آیات مبارکہ ایا کا و ایا کا ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں سورہ فاتحہ یہ حدیث قدسی میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان اس کو تقسیم کیا ہوا ہے یعنی آدھی اپنے لیے اور آدھی بندوں کے لئے تو اس کا ابتدائی حصہ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کا نابد ویا کا اللہ کی حمد کو بیان کرنا اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا قیامت کے دن کے مالک ہونے کا اللہ تبارک تعالی کی یہ شان اور مقام کو بھی بیان کرنا اللہ کی یہ صفت کو بیان کرنا اور پھر ساتھ اس چیز کا آدمی کا اقرار کرنا اور اقرار کر کے اپنی زبان سے کلمات کا ادا کرنا اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تو ہی عبادت کے لائق ہے تیری ہی عبادت کرتے اور تج سے مدد چاہتے ہیں تو ہی حقیقی طور پر مدد فرمانے والا ہے تو نہ چاہے تو کوئی ایک ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے سارے تیرے محتاج ہے تو کسی کا محتاج نہیں ہے ایا کا و ایا کا نستا یہاں تک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی ہم اور اللہ تعالی کی شان کو بیان کرتا ہے اللہ تعالی کی صفات کو بیان کرتا ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ آدمی اپنے لیے اللہ کی بارگاہ سے ہدایت اور اپنے لیے سرات مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں اور التجا کرتا ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ دعا سورت السوال بھی کہا جاتا ہے کہ یعنی کس طرح کس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنی چاہیے کہ آدمی پہلے حمد کو بیان کرے اللہ کی تعریف کو بیان کرے اور حمد کے ساتھ ثنا حمد اللہ کی شان کو بیان کرتا ہوا پھر اپنے لیے دعا کرے اور وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ اجابت کے قریب ہوتی ہے وہ دعا قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے جس دعا کے اندر اللہ تبارک بطالیہ کی Uh, حمد شامل ہو جاتی ہے ہاں جی ہاں دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے اس چیز کو ضرور بیان کیا گیا ہے کہ دعا جب بھی مانگے اس دعا میں اللہ کی حمد اور سار نبی کریم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے ذات اقدس پر اول آخر دروشری بھی ہم شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا تو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ ایا کا نعبد و دعا کا یہاں جمع کے سکے کے ساتھ بیان کیا گیا یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ آبو میں تیری عبادت کرتا ہوں یہ نہیں کہا گیا بلکہ یہ کہا گیا نا بدو کہ اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں سارے ہم تیری عبادت کرتے ہیں علماء کرام نے یہاں بہت ایک پیاری بات ارشاد فرمائی اور ایک نقطہ بیان فرمایا ہے ناب بدو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو بھی نہ بدھو کہتا ہے جماعت کے ساتھ ہے تو بھی نابو کہتا ہے تو اپنی عبادت کو سارے لوگوں کے ساتھ ملا کر گویا کے آدمی اللہ کے حضور پیش کر رہا ہے جمع کے سیگے کے ساتھ یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اس سے یہ ایک نکتا ہے یہ ایک درس ہے ایک پیغام ہے وہ کیا کہ آدمی اپنی عبادت کو سب کے ساتھ ملا کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ اللہ میری عبادت تو تیری شیان شان نہیں لیکن اس روح زمین پر تیرے بندے ایسے ہیں جن کے سجدے تیری بارگاہ میں ایسے ہو رکھے گئے کہ وہ تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہیں جن کی عبادتیں تیری بارگاہ میں قبولیت والی ہیں جن کے سجدے عبادتیں ریادتیں وہ تیری بارگاہ میں قبولیت ہیں اے ہم تیرے آج بندے تیری عبادت کرتے ہیں یعنی اپنی عبادت کو سب کے ساتھ ملا کر اللہ کے حضور جب پیش کی جاتی ہے تو یوں آدمی کی وہ عبادت ان کے ذمن میں یعنی ان کے ساتھ ملا کر جب آدمی پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس کو بھی جو ہے وہ ان کے صدقے میں قبول فرما لیتا ہے اور ایک یہ بھی بیان کیا گیا کہ جماعت یعنی اس سے ایک جماعت کا بھی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ بھی اسی کے تحت ایک نقطہ بیان کیا گیا ہے کہ اجتماعی عبادت میں جماعت کی عبادت میں کہ آدمی کو حتی امکان یہی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے جماعت کو ترک نہ کرے کیونکہ جب جماعت کو ترک کیا جاتا ہے تو بلا اجازت شرعی اگر وہ جماعت, جماعت کو تر کرتا ہے تو یہ تو شرن گناہ ہے جس پر شریعت مطالعہ کی طرف سے جماعت واجب ہے اور پھر بھی وہ مسجد کی جماعت کو جماعت کو تر کر کے اپنی نماز پڑھتا ہے نماز تو پڑھنی ہے وہ تو فرض ہے لیکن جماعت صرف چھوڑتا ہے تو وہ جماعت چھوڑنے کی وجہ سے بھی گناہ ہوتا ہے اور اگر اس کے اوپر پھر کئی ایسے ہیں اللہ کے نیک بندے جن پر بظاہر جماعت کا وجوب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کوششیں کر کے وہاں تک پہنچتے ہم صحابہ کرام علی مردوان کی اگر سیرت مبارکہ کو پڑھیں تو کتنی طویل دور دور سے پیدل چل کر جو وہ آتے اور آ کر جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے بلکہ ایک صحابی نے تو عرض کی گئی بارگاہ رسالت میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے قریب گھر خالی ہو رہے ہیں اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم یہاں گھر لینا چاہتے ہیں اور وہ ادھر شفٹ ہو جائیں تاکہ مسجد سے آسانی سے ہم پہنچ جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے ان قدموں کو بھی لکھا جاتا ہے تمہارے ان قدموں کو بھی گنا جاتا ہے ان قدموں پر بھی تمہیں نیکیاں ملتی ہیں تو انہوں نے اپنا یہ ارادہ تر کر دیا کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز تو ضرور پڑھیں گے لیکن دور سے چل کر آئیں گے اور دور سے چل کر یہ اپنے اوپر مشقت گورے کی تاریخ کر کے ہم مسجد کے اندر آتے رہیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اس کا فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ جب جماعت کے ساتھ ہم ہوتے ہیں تو کئی اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری ان سجدوں کو بھی عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو دو باتیں یہاں ذکر کرے گی ازا کا نابدو و ازا کا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تصد ہی چاہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت اور تعظیم میں عمومی طور پر کیا ایک فرق ہے عبادت اور تعظیم اس میں یہ ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی کسی طرح کی کوئی عزت کوئی تعظیم بچا لانا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی تعظیم کو بچا لانا یہ اور کسی کو عبادت کے لائق سمجھے بغیر اس کی عزت اور تعظیم کرنا یہ ایک بہت ہی موٹا سا ایک فرق ہے واضح فرق ہے مثلا نمازیں نماز کے اندر قیام بھی ہے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھتے نماز میں ہم ہاتھ باندھتے ہیں اور یہی ہاتھ باندھنا ہو سکتا ہے کئی اپنے اساتذہ کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں کئی اپنے آفیسروں کے سامنے بھی ہاتھ باندھتے ہیں کئی اپنے بڑوں کے سامنے بھی ایسے ہاتھ باندھ کے بڑے اپنے اپنے والدین کے سامنے بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہوں تو یہ بھی تو جیسے نماز میں ہم کھڑے ہیں تو ویسے ہی اسی طرح کھڑے ہوئے اچھا نماز میں صرف ہاتھ باندھنے والے ہی تو رکن نہیں ہے جب قیام کے بعد ہم رکو کرتے ہیں تو رکو کے بعد کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ ہمارے لٹک رہے تو وہ بھی تو عبادت اور نماز کا ایک ایک حصہ ہی ہے ایک ہی ہے جس کے ہم آ, کھڑے ہوئے ہیں ہاتھ تو نہیں باندھے ہوئے تو کھڑے عزت کے لیے تو ہم کسی اور کے لیے بھی ہوتے ہیں تو یہ کیا فرق ہے فرق یہی ہے کہ عبادت کے لائق سمجھ کر تعظیم کرنا ہم کسی اور کو عبادت کے لائق وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات مبارکہ ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی اس طرح کی تعظیم جو ہے وہ بجاد نہ کوئی لاتا ہے نہ لا سکتا ہے اگر کوئی لائے گا تو وہ, وہ ویسے ہی شرک ہے وہ کفر و اندر مبتلا ہو گیا اور ایسا کوئی مسلمان اس طریقے سے نہیں کرتا آج اسی طرح کی چند غلط فہمیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ باتیں صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے کئی ایسے معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو معذ اللہ بعض اوقات ایسے ہے کہ شرعی حدیں توڑتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے وہ شرک شرک یا کفر کے بارے میں جو ہے وہ اس کے اوپر کال کر دینا کفر کا اس کے اوپر فتوا جاری کر دینا یہ شرک اس کو کہہ دینا کہ یہ شرک میں مبتلا ہو گیا نماز میں قیام کرتے ہیں کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے یہی ہاتھ اگر کسی اور کے سامنے بھی باندھے ہوئے تو فرق تو واضح ہے نماز عبادت ہے عبادت کے لیے کھڑے ہیں یہاں صرف عزت اور تعظیم کسی کی وہ کر رہے اور عزت اور تعظیم ماں باپ کی عزت تعظیم کر رہے ہیں بجا ہے شریعت نے اجازت دی ہے استاد کی عزت تعظیم کر رہے ہیں بجا ہے شریعت نے اجازت دی ہے کسی اور اپنے بڑے بزرگ کی عزت تعظیم کر رہے ہیں بجا ہیں اجازت دی ہے لیکن عبادت تو نہیں کر رہے تو عبادت اور تعظیم یہ اس میں تھوڑا سا یہ واضح طور پر جو ہے وہ کہ وہ صرف ایک ماز تعظیم اور عزت کہلاتی ہے اور جس کے اندر عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے کوئی تعظیم ہم کریں گے تو وہ اس کو عبادت کہا جائے گا وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہی ذات مبارکہ ہے اللہ کی ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہی واحد ہے ایک ہے وہی وہ معبود ہے وہی عبادت کے لائق ہے اسی آیتے مبارکہ کا دوسرا ہیہ, حصہ ایا کا و ایا کا نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہی مددگار ہے اللہ تبارک و تعالی حقیقی ذاتی طور پر ہی مددگار ہے مسلمانوں کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے استیانت مدد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی مددگار ہے نیمن المولا و نیمن نصیر وہی مولا ہے وہی مددگار ہے اللہ سبارک و تعالی نہ چاہے تو ایک ریت کا ذرہ بھی چھوٹا سا ذرہ بھی مٹی کا ذرہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا ایک درخت کا پتا اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی اگر میرا رب نہ چاہے رب کا عز نہ ہو رب کا حکم نہ ہو رب نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہر چیز کا مالک مختار حقیقی طور پر اللہ تبارک و تعالی ہے پل ہو اللہ احد اے محبوبہ فرمائے اللہ ایک ہے اللہ حسمد وہ بے نیاز ہے وہ اللہ تبارک و تعالی وہ بے نیاز ہے لم یول نہ خود پیدا ہوا نہ اس کی کوئی اولادے والم یق اللہ کفون احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ اس کی کوئی برابری کا ہے ساری کائنات سارے انبیاء سارے اولیاء سارے اسی کے محتاج ہیں فرشتے ی کے محتاج سب کا خالق مالک وہی رب از وچل ہے وہ رب تبارک و تعالہ ازلی ہے وہ رب تبارک و ابدی ہے وہ رب تبارک و وہ کسی کا محتاج نہیں اور یہ سب اسی کے محتاج ہے وہ خالق بقیہ یہ مخلوق تو انبیاء کرام علیہ مسلام یا اولیاء صالحین رح اللہ یا فرشتے اللہ تبارک تعالی کی اب یہاں یہ عقیدے کی بات ایک سمجھنے والی بات جس سے عمومی طور پر غلطی ہو جاتی ہے کہ آج اگر کوئی نبی کے بارے میں کسی نبی کے بارے میں یا بطور خاص ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں کہ حضور کو کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں یار ص اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وسیلہ بنا لیا یا ہم کسی اللہ کے ولی کو کہہ دیں کہ آپ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں یا غوث آدم رضی اللہ و تعالیٰ نو سید العبد القادر جی رضی اللہ و تعالیٰ ان کو ہم نے وسیلہ بنا لیا یا کسی بھی اللہ کے ولی کے بارے میں ہم نے ان کو وسیلہ بنا لی یا ان سے مدد مانگ لی تو بہت سی ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جو صحیح عقیدہ نہ سمجھتے ہوئے بعض اوقات آگے ڈالی جاتی ہیں ذہنوں کے اندر اور وہ اسی طرح ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہیں اور یہ آیت مبارکہ ایک ہی یاد بقیہ بکیا قرآن کی اتنی آیت مبارکہیں وہ بالکل ذہن کے اندر نہ رکھتے ہیں نہ یاد کرتے ہیں ایا کا نا بدھو بیا بالکل قرآن میں واضح ہے اے اللہ تیری عبادت کرتے تو اسے مدد چاہتے تو اس کا مفہوم یہی ہے بے شک مددگار حقیقی طور پر اللہ ہی ہے اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اللہ کی اجازت سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کے دی اذن سے اللہ کے کیا نبی مدد نہیں کر سکتے اللہ کے فرشتے مدد نہیں کر سکتے اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اس کا منع تو نہیں ہے اس آیت میں اس آیت میں اس چیز کا تو بیان نہیں کیا گیا یہ بیان ضرور ہے تو جب دوسری آیت کی طرف ہم جائیں گے آپ بالکل آپ آئیے پڑھیے اٹھائیسویں پارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتا ہے شاید فرما ہوا مولا ہو بے سک فرمایا مولا جبریل مولا اور نیک مومن مولا ایک ہی لفظ ہے مولا مولا کا مدد مطلب مددگار بھی ہے تو ایک ہی لفظ ہے ایک ہی لفظ کے ساتھ وہی اللہ کے لیے سیگا بولا جا رہا ہے وہی جبریل کے لیے ہے وہی نیک مومن کے لیے وہی اللہ کے ولی کے لیے بولا جا رہا ہے تو اس سے یہ کوئی معذ اللہ کوئی کفر یا شرک والی بات تو نہیں آج اگر کوئی یہ تھوڑی سی کوئی اس طرح کلمہ کہہ دیا کسی نے کہ اللہ کے کسی نبی مدد فرماتے ہیں ولی مدد کرتے ہیں تو فورن آگے سے یہ کلمہ کہ یہ تو کفر والی بات ہوگی یا معذلہ شرک والی بات ہو گئی ارے بندہ خدا آپ عقیدے کی بات تو سمجھنے کی کوشش کی دیئے کہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں جب اتنا واضح فرق ہے تو کفر شرک والی بات کہاں سے آ گئی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مدد کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اللہ کی دی اذن سے یہ نبی یہ ولی یہ فرشتے سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود معذ اللہ یہ کہنا کہ یہ شرک ہو گیا یہ کون سی شرک کی تعریف ہو گئی یہ کون سا آپس میں شرک ٹھہرا دیا تو یہ ان چیزوں کا فرق واضح رکھنا چاہیے تاکہ قرآن پاکی ان دوسری آیات مبارکہ کا ترک لازم نہ آ جائے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو چھوڑ دے یہ ادو نسارا کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم بعض پر ایمان لاؤ بعد کو چھوڑ دو یہ مسلمان کی شان یہ بیان نہیں کی گئی مسلمان کو تو یہ درس دیا گیا یہ پیغام دیا گیا یا یوہ لدینہ من کا کاف اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے پورے پورے حکام قرآن احادیث پوری ہمارے لیے جامع ہے رہنما ہے ہدایت ہے. ان پوروں کو جو گئے وہ ہم جب ان کا مطالعہ کریں کسی ایک آیت کو لے کر ایسا نہ ہو کہ دوسری آیت کا جو گئے وہ ترک لازم آ رہا ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے لیے رحیم اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بھی رحیم فرمایا ہے اور یہی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو بھی رحیم فرمایا لقت جا کم رسول من انفوسی کم عزیز اُن علی حما عالت تم حریث ان عالی بھی فرمایا رحیم بھی فرمایا تو صرف بعد لفظوں کی شراکت کی وجہ سے معذ کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہ شرک میں چلا گیا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور شریعت پر بہت بڑا افطرا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اور اللہ کی کسی نبی کا وسیلہ تلاش کرنا یا اللہ کی کسی ولی کا وسیلہ تلاش کرتے ہوئے یہ کہنا معذ اللہ کہ یہ اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ اور غلط فہمی والی بات جو بھی مسلمان کسی نبی کے در پہ جاتا ہے یا ولی کے در پہ جاتا ہے اس نظریے عقیدے کے ساتھ کہ یہ اللہ تبارک و تعالی سے لے کر ہمیں دینے والے ہیں تو بارگاہ تو رب کی ہی ہے یعنی رب کی بارگاہ سے ہی دے کے دیں گے اگر یہ بھی دیں گے ہمارے لیے دعائیں کریں گے التجائیں کریں گے لے کر اللہ تعالیٰ سے دیں گے قرآن آپ پڑھ کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے یا اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو وسیلہ تلاش کرو تو یہ قرآن تو واضح وسیلے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے وسیلہ کسے کہتے وسیلہ کسی چیز کسی طرح پہنچنے کا جو ذریعہ ہوتا ہے اس کو وسیلہ اور اصطلاح شرح میں وسیلہ یہاں پر جو مراد وہ یہ ہے کہ ایسے اعمال ہوں یا ایسی چیزیں کہ جو رب کے کورم میں پہنچا دے وہ وسیلہ ہے تو ایسی چیزیں چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ صدقات ہو یہ اعمال بھی وسیلہ بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ذاتیں وہ اشیاء وہ چیزیں وہ متبرک مقامات یہ بھی وسیلہ بن جاتے ہیں کہ یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے اور اگر لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور محبوب آپ کے پاس آ جائیں اور یہاں کر استغفار کریں اللہ سے معافی مانگے اور رسول ان کے لیے سفارش کر دیں تو اللہ تعالی کو ضرور توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پائیں گے تو اللہ نے قبول فرمانی ہے رحمت اللہ کی رحمت ہے لیکن کس بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے کس بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے بارگاہ محب اپنے محبوب کی بارگاہ میں اے محبوب آپ کے پاس آ جائے آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اس وسیلے کو پکڑ لیں حضور کی بارگاہ میں آ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کا بسال فرمایا آپ نے ظہری پردہ فرمایا تو ابھی کوئی زیادہ طویل عرصہ نہیں گزرا تھا تو ایک عرابی شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اور مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈالی اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حج کرنے لگا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں پڑھایا ہم نے پڑھا آپ نے سکھایا ہم نے سیکھا اسی قرآن میں یہ آئے مبارکہ نازل ہے وَلَوْ آیت مبارکہ پڑی اسی قرآن میں یہ میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں. میں آگے ہوں آپ کی پاس اللہ اکبر حضور کو ایسا وسیلہ اس نے بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ اے آرابی جاہ اللہ نے تیری مغفرت فرماتی ہے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. یہ تو پردہ ظاہری پردہ فرمانے کے بعد یہ آپ صلی اللہ و تعالیٰ وسلم نے کہ قبر مبارک پر آ کر ایک طرح کا یہ وسیلہ اختیار کیا گیا اور اس آیت مبارکہ کو یہاں پر جو ہے وہ یوں بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے وسیلہ ہیں ہم اپنی دعا میں حضور کا وسیلہ فرشتوں کا وسیلہ اولیاء صالحین کا وسیلہ اللہ کی اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اور جو بھی مبارک چیزیں ہیں یہ وسیلہ ہوتی ہیں قرآن میں تابوت سکینہ ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے یہ بھی ایک وسیلہ ہے جو بنی اسرائیل کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا جنگوں میں فتوحات کا ایک وسیلہ بنتے رہے ان کے صدقے میں ان کے توفیل ان کو فتح نصیب ہو جاتی یہ ان کے لیے وسیلہ بن جاتی تو وسیلہ یہ کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے اور اس کو یہ کہنا کہ یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے اور نبی سے مانگ رہے یا ولی سے مانگ رہے تو معاذ اللہ کیا اللہ سے بڑھ کر نبی یا ولی دینے والے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ان کو خام خاں ایک وساوس کا شکار کرنے والے اور پریشان کرنے والے مختلف طرح کے جو وہ گویا کے عقیدے خراب کرنے والے یہ بہت غلط قسم کی سوچ ہے حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کو ہم اسی طرح دیکھیں یعنی وہ ایک جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے بڑی ایک طرح کی ہجرت کے بعد جو پہلی ایک جنگ ہے مسلمانوں کی اس جنگ کے اندر کس نے مدد کی ہے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا ہوتی نہیں تو اگر یہ بتائیے قرآن پاک کی یہ آیتیں مبارکہ پڑھ کر آپ دیکھیں کسی آیت میں فرمایا گئے ہزار فرشتے کسی میں تین کسی میں پانچ ہزار فرشتے فرشتوں نے مدد کی ہے تو جب اللہ فرشتوں کو یہ طاقت فرمائے کہ اتر جاؤ نازل ہو جاؤ مسلمانوں کی مدد کرو فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو کیا نبی نہیں کر سکتے اللہ کے ولی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے ہیں آیت میں تو یہی بھی اشارت فنو ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُقْمِنِينَ اللہ مولا مددکار جبریل مولا جبریل مددکار اور نیک مومن یہ بھی مددکار فرق وہی واضح رکھنا چاہیے فرق کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ذاتی اور حقیقی ہے اور ان کی مدد جو گئے وہ اللہ تبارک وطالع کی عطا سے ہے اللہ تبارک وطالع کی دی ہوئی طاقت سے ہے اللہ تبارک وطالع کے دی ہوئی اذن اور دی ہوئی اجازت سے ہے وہ چاہے ظاہری حیات سے متصف ہوں یا دنیا سے پردہ فرما گو یعنی دونوں اعتبار سے یہ مدد فرماتے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کہ دنیا میں تو کوئی بزرگ حیات ہیں یا نبی ہیں تو وہ پر مدد فرما رہے تھے لیکن جب پردہ فرما گئے تو اب مدد نہیں فرما سکتے ایسا نہیں ہے یہ تقسیم کہاں سے بیان کر دی گئی اور یہ بھی بازوقات دوسرے سامنے والے کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے عجیب سی تقسیم بیان کر دی جاتی ہے کہ نہیں جی وہ دنیا کا بات دنیا کی بات تھی اور دنیا کے بعد کی بات نہیں ہے حیات کے بعد کی بات نہیں ہے تو کیا مطلب شرک والا معاملہ جو ہے وہ زندگی میں صحیح تھا اور زندگی کے بعد جو ہے نا وہ پھر شرک میں تبدیل ہو جائے گا تو ایسی بات نہیں جو عقیدہ نظریہ کہ اللہ کی عطا سے تو ظاہری حیات کے ساتھ ہیں تو بھی اللہ کی عطا سے پردہ فرما گے تو بھی اللہ کی عطا سے یہ مدد فرمانے والے سن رہے ابن ماجہ کی ایک روایت عرض کرتا ہوں اس کے بعد اجازت چاہوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کے بارے میں کہا کہ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں آپ صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تعلیم ارشاد فرمائی کہ یہ دعا آپ اس کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں دعا حاجت بھی کہتے ہیں دعا کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی ہے اور وہ دعا کے کلمات ذرا غور کیجئے گا اس دعا کے اندر کیا کلماتیں دعا کے اندر کلمات یہ ہیں اللہم انی اسعالکا و اتوجہ الیکا بی محمد نبیش الرحمہ یا محمد انی کتتوجہت بکا الہ ربی فی حاجتی حادہی لتقدہ اللہم فشفیہو فیجا ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب ازل کی طرف اپنی سحاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے اے اللہ پس تو میرے لیے حضور کی شفاعت کو قبول فرما حضور کی شفاعت کو قبول فرما لے یا ایک بات عرض کرتا چلوں اعلی حضرت علیہ رحمان آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو کلمات روایات میں بیان کیے گئے یا محم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طریقے سے ہم خطاب کریں گے تو ان کلمات کی یا رسول اللہ وہاں یہ کلمات کہ جائیں یا رسول اللہ, یا نبی اللہ یہ کہہ جائیں تو بیان کیا کیا گیا کہ حضور علیہ تو وسلام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر دعا کر رہا ہوں حضور کا وسیلہ لے کر اور حضور کو بھی خطاب کر کے یا رسول اللہ, آپ ہماری سفارش کر دیں یہ دعا صرف مدینے میں کسی رہنے والے کے لیے صرف خاص نہیں ہے کہ آپ یا مانگو صرف ہر کوئی اس کو پڑھے مدینے میں رہنے والا حضور کی زہری زندگی قیامت تک کے مسلمان اس دعا کو پڑھیں گے اور اسی طرح یا رسول اللہ یا نبی جلح قریب ہوں دور ہوں سب ان کلمات کے ساتھ پڑھیں گے اور حضور سے شفاعت چاہیں گے اور اس روایت کو بیان کیا گیا اور کتنا ان پر کرم ہوا اللہ اکبر روایت میں بیان کیا گیا کہ اب بھی زیادہ کوئی وقت نہیں گزرا تھا زیادہ کوئی وقت نہیں گزرا تھا اور صاحبہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی بیٹھے ہی ہوئے تھے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کوئی زیادہ گفتگو ہماری طویل ہوئی تھی کہ وہ شخص گیا اور اس نے ایسے ہی دعا مانگی اور وہ دعا مانگ کے کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے ان کی آنکھوں کو جو ہے وہ روشن کر دیا گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی تکلیف تھی نہیں ایسے انہوں نے تو, تو یہ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی یہ روایتیں دیگر اور بھی کتب کے اندر یہ روایتیں موجود ہے جس کے اندر واضح طور پر اس وسیلے کا یہ تذکرہ ہے اور بھی اس موضوع پر تو بے شمار ایسی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنی بار صحابہ بارش نہ ہو حضور کی بارگاہ میں آتے یارس اللہ آپ کچھ کیجئے آپ دعا فرمائیں کسی جنگ کے موقع پر پانی نہیں ہے یار رسول اللہ صل... کسی اور موقع پر پانی نہیں ہے یار رسول اللہ آپ کچھ پانی کا کیجئے آپ ہاتھ مبارک رکھے تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں کم کھانا لے کر آئیں رسول اللہ آپ کچھ کریں حضورت واللام وہاں کوئی برکت کی دعا فرمائے تو وہ کھانا پورے لشکر کے لیے کافی ہو جائے یعنی یہ دیکھے کہ وہ بھی بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ حضور اسلام کے پاس نہیں ہے لیکن یہ ایک نظریہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یہ سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے ولہ یوتیانا قاسم وہ یہ بھی سنتے رہتے ہیں وہ یہ بھی جانتے اللہ دینے والا یہ تقسیم کرنے والے ہیں خزانے رب کے ہیں یہ اس کے قاسم ہیں خزانے ہیں چابیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں تو یہ عطا فرمانے والے اتا اسی کی اتا کرنے والے یہ ہیں خزانے میرے مالک کے ہیں میرے رب کے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رسک اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پاک کی ان تعلیمات کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھ کر اس پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق ان شاء اللہ نیکسٹ سلسلے میں سورہ فاتحہ کی ہدایت کا جو آگے عہدن سرات المستقیم سرات مستقیم کے حوالے سے ہمارا درس شان نزول ہوگا آمین بے جاگی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم